بس اللہ و رحمۃ اللہ محمد علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نوربا شاہ و طب ال باقی تمام خاران گرانی صاحب اسلامت کرتے ہیں ہمارے سلطارت کتاب دعوت شریف میں صدارت نمبر چار اور لیگ ایک ہے چار سو پچانوے تک کے کی تعداد ہے دعوت شریف میں سے اور ایک جو ہے عورات فتحیہ کا ہیں اوراج فتح میں سے اس کا شروع کا حصہ ملک الجبار والا سمے ابھی ہمارے ملک الجوار سمے لال اللّہ نمبر اڑتالیس میں کا پیراگراف نمبر چار آج کے درس میں ہے اور وہ پیراگراف ہی ہیں نمبر لا نمبر اڑتالیس لا لا اللہ شریک اللہ الملک و لحمد و نشین قدیر والا پیراگراف تھا اس کے بعد جو ہے ہاں جی دو پیراگراف ہو رہے ہیں چوتھا پیراگراف یہ ہے آج کے درد لے سکم مثلِ شعد سمیع البشیر تو لے سکمش الواح الصمی البشیر یہ آج کے درد ہے چار سو پچانوے ایک سو سینتیس میں اسی دعا مقدس جملے کی تشریح ہوگی ہاں جی اور یہ بھی ایک آیات بھی ہیں اسی مفہوم کے اور یہ دعا میں بھی ہیں تو اس مقدس کے علمے کی توجیحات جو ہے لے سک مزلِ شون یہ ایک جملہ ہے اور وہ شمیل بشیر تو دو یہ دوسرا جملہ ہے تو پہلے جملے کا لے سک مجلِ شئن کی توضیحات ہاں جس میں لفظ لیسا جو اس کو افال ناقصہ میں سے ہے عربی ناحِقِ السلامی کچھ افال کو افال تحمہ بولتے ہیں کچھ کو ناقصہ بولتے ہیں تو اس کو وحل ناقص بولتے ہیں اور نفی کے لے آتا ہے نہیں ہے کے معنی میں آتا ہے ہے یعنی نہیں ہے اس معنی میں, میں آتا ہے کم اس لیے اس میں یہ جو کاف ہے کاف یہاں حرف جار ہے اور زائدہ ہے اور تاکید کا فائدہ دیتے ہیں یہاں پر یعنی عدم مثل میں تاکید کا معنی دیتے یعنی اللہ کوئی مشل نہیں ہرگز مشن نہیں کسی قسم کا مشل نہیں اس معنی کو سمجھاتے ہیں یہ کاف کیونکہ کاف بھی خود مشر کے معنی میں ہے اور مثل کا لفظ بھی آیا ہوا ہے لہٰذا مشل کا لفظ جو کاف کے معنی تھا دو ڈبل ہو گیا تو اس میں لہٰذا کاف یہاں تاکید کے لیں تو اس کا معنی جو ہے یہ بنے گا یعنی جو ہے اس میں اعظم مشل میں تاکید کا معنی دیتے ہیں یعنی کوئی مشل نہیں کسی بھی لحاظ سے و زاویہ سے اللہ کا کوئی مشل نہیں نہ کسی زمانے میں کوئی مشل ہے نہ کسی صفحت میں نہ ذات میں ہاں جی اور کسی بھی زاویے سے اللہ کا کوئی بھی مشنی اس کائنات میں نہ فشتوں میں کوئی مسئلے نہ جنات میں نہ انسانوں میں انسان جو آفشہ آشہ فٹ ان میں بھی اللہ کا کوئی مشنی سب اللہ کا مخلوق ہے مرزوق ہے مربو ہے ہاں جی سب اس کے بندے ہیں تو مثل جو ہے کہ لغات میں لکھا ہیں نظیر مانن کا معاملہ لکھا ہے القام جدید سلجدید نام لغات میں اس کے علاوہ جو ہے دوسری جو ہے اور بھی لغات کی کتابیں ہیں اس میں ایک جگہ فرماتے ہیں مس المیم تعلام ہے اس کا مادہ یعنی کالیمۃ تصوی کالی متویت یعنی یہ کلمہ اس کو کلمہ تصفیہ بولتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مساوی ہے مثل ہے شبی بولتے ہیں یقال و ہاذ مثل قسم تس یہ اس کے مسل ہے یہ اس جیسا ہے یہ مانا جاتا وہ مسل ہو ہاذ مثل وہ کما یقال جس طرح شب ہو و شبہ ہو یہ فلاں چیز کا شب اور شبہ ہے اس طرح جو ہے کلمہ مثل بھی ہے اس کے مثل یعنی اس جیسا ہے اس کے مشابہ ہے اس کے شب بھی ہے یہ مانا جاتا یہ کلمہ مثل تصویہ اور برابر ہونے اور مشابہ ہونے کے معنی میں ہے یہ کلم مش کلم تو تصویت ہی نہیں یہ چیز فلاں چیز جیسا ہے فلاں چیز فلاں چیز کے برابر ہے مشابہ ہے یہ معنی دینے کے لیے یہ لفظ مثل استعمال ہوتے قرآن شہوت اس پر ہے جیسے ہما علگم فاتد علیہ بھی مسل ماتدا عل سلح بغرائے جمبر ایک سو چورانوے میں ہے ہاں حرمات ہما علیہ جو جو شاخ تم پر تعدی و ظلم کریں ہاں جی فاتد والے تو اس سے اتنا بدلہ لے لو جتنا اس نے تم پر زیادہ تک کیے بے مثل ماتدا علیہم یعنی اتنا بدلہ لے لو جتنا اس نے تم پر زیادہ تک ہے تو اس حاط میں مشل جو ہے برابر کے معنی میں ہے یعنی اس دشمن سے کہ برابر بدلے لے سکتے ہیں برابر بدلے لے سکتے ہیں نہ زیادہ ہاں جی لیکن زیادہ زیادہ لے لیں گے تو وہ خود ایک ظلم بن جائے گا تو اس مثال میں جو مصل برابر کے معنی اس نے ایک تھپڑ مارا تو آپ بھی ایک تھپڑ مر سکتے ہیں اس نے ایک مکہ مارا تو آپ بھی ایک مکہ مر سکتے ہیں اسی طرح تو یہاں مصل برابر کے معنی میں تصویر کے معنی میں ہاں جی اسی طرح قرآنِ ادولہ مصل الج علیہف <بِالْمَعْرُف> یہ تشریحات جو ہے اللہ مثل کی کتاب جو ہے مدد راغب نبی کتاب میں سے یہ چیزیں لیا گیا ہے چونکہ اس میں یہ قرآنی تشریحات ہیں ہاں جی استر والن مصل اللج علیہ المعروف یہ بھی سرح بقرا ہے نمبر دو سو اٹھائیس یعنی عورتوں کے لیے اتنے ہی حقوق ہیں جن ان کے اوپر شعار کے حقوق ہیں یعنی بلائی کے ساتھ بالمعروف یعنی یہ حقوق یا بیوی دونوں جو ہے بلائی کے ساتھ ادا کریں اور کسی پر ظلم اجازتی نہ کریں تو اس مثال میں بھی ولاََ النّل اللہ میں اللہ مثل جو ہے اس مثل تصفیہ یعنی برابر ہونے کے ہیں ابھی بھی تشویہ برابر یعنی مردوں پر بھی اتنا ہی حروق اس کے مثل برابر عورتوں پر بھی عورتوں کے بھی حقوق ہیں جتنا عورت مردوں کے حقوق ہیں اس کے مثل برابر عورتوں کے بھی مردوں کے اوپر حقوق ہیں تو اس تو اس میں آیت میں بھی مثل برابر تصویہ کے معنی آ گیا اسی طرح نمبر تین وال مثل و زارک سورہ بقرعید نمبر دو سو تینتیس ہے والوارث مثل و یعنی اور وارث پر بھی ایسی ہی ذمہ داری ہے تو وارث پر بھی ایسی ہی ذمہ داری سے میں بھی مثل برابر اور مشابہ کے معنی میں ہے کہ والوارث مسل و ظالی یعنی وارث پر بھی اس جیسی یعنی اس جیسی ذمہ داری جیسے اس کے ماں باپ پر تھا اتنا اس کی وارث پر بھی ہے تو لہ سکا مسلشن یہ جو دعا میں ہے لہ میں ان میں اللہ کا کو کوئی مثل و مشابہ نہیں یہ معنی بن جائے گا لہس کا مسلح یعنی تو چیز کے معنی میں خدش کے معنی میں آج کی جب آتا ہے تو لہس سے مجلوشن یعنی اللہ کا کو کوئی مثل و مشابہ نہیں ہے ان کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ کا مثل اور مشابہ نہیں ہے کسی بھی زاویے سے نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی مشن نہیں نہ ذات میں نہ آفال میں نہ صفات میں یعنی اللہ تباتا ہر لحاظ سے بے مثل ذات ہے اس کا کوئی مشن نہیں تو لہذا جو ہے یہاں لہذا فعل خدا کا کوئی مشن نہیں جس طرح ذات خدا کا مشن نہیں ہے اسی طرح جو ہے فعل خدا کا کوئی مشن نہیں صفات خدا کا کوئی مسل نہیں لے سکا مسلشین تو اس مثل کے نفے میں کافی ہے اور تو توجہ دی ہیں فعل خدا کو کوئی مشم ز ایک نہیں یہ ہے فعل خدا کو کوئی مصل چنانچہ جی قرآن باغ میں اللہ کا کلام شہید ہے اللہ فرماتے ہیں بالکل اجتماع الس وجن اللہیات بسل حاضر لا لایات البسل ہے قرآن فعل خدا ہے اللہ نے قرآن کو نازل کیا علم خدائی کا احساس العلہ نے اس کو نازل کیا تو فی خدائی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے اس کی انشا کی بھی اس کی طرف سے آئی ہوئی ہے اس نے ہی یہ کتاب تو یہ فعل خدائی خدا ہے لیکن اللہ چیلنج دے رہے ہیں جو تم تمام انسان چننا سب مل کے اس قرآن جیسے کتاب لے لیکن نہیں لا سکتا اللہ خود فرمایا تم نہیں لا سکتے اور واقع نہیں لا سکتے ابھی تک نہیں لا سکا وہ عرب جو دور فساد تو بلاغت کے دور میں نہیں لا سکا تو آج کہاں سے لا سکے گا تو یہ آیت مبارک اللہ اجتماعات کے اگر جم ہو جائیں تمام انسان جن جنات علامیہ تو اس بات کے لے کہ وہ اس سب لے کے آ جائیں بے مساض قرآن اس قرآن جیسے کوئی اور قرآن اس میں لفظ مثل ہے ہاں جی لا یا تو انہیں مثل تو وہ ہرگز اس کے مثل مشابہ کتاب اس کے برابر فساد و بلاغت معنی حقائق لحاظ سے نہیں لا سکتے یہ سورہ اسرا آئی نمبر اٹھاسی ہے اے ٹی ایٹ تجمہ یہ میرا حبیب ہاں جی دی جائے اگر تمام انسان میں جنت جم ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے آئیں تو ہرگز نہیں لا پائیں گے تو اس میں لفظ مثل دو دفعہ ہاں استعمال ہوا ہے اللہ کے فعل کبھی کوئی مسل نہیں اللہ نے جو قرآن نازل کی اس کے مثل کوئی دوسرا قرآن نہیں لا سکتا اگرچہ تمام انسان اور جنہ جمع ہو کہ بھی کوشش کریں فیل بھی نہیں لا سکتا کیونکہ جو ہے نزول قرآن قرآن نے یہ فعل خدا کے نِن کی میں نضول قرآن ترتیب قوانین حکم و و ملاغت جو اس قرآن کے اندر ہیں سب فیل خدا و مطالع ہیں. خود قرآن کے نازل کرنا بھی اس کے اندر صورتوں کے آتوں کے کلمات کے ترتیب بھی اس کے اندر جو قوانین ہیں حکمت سے بھرپور وہ بھی حکم حکمت سے بھرپور تعلیمات بھی اور عربی زبان کے لحاظ سے فساد و غلا بلاغت سے بھرپور کتاب ہے یہ تمام خصوصیتیں سب فعل ون مطالع ہیں اور ان سے جن سب جمع ہو جائیں تب بھی اس قرآن پاک کا مصر لانے سے آجی سے، تو اللہ عالم الغ فن اللہ لوگوں کی کمزوریوں کو جانتے ہیں قواعت کو بھی جانتے ہیں اللہ چونکہ اپنے علم کی روشنی میں اللہ فرما رہے تمام انسان اور جنات جم ہو جائیں تو بھی اس قرآن جیسی دوسرے قرآن نہیں لا پکیں گے تو اس میں بھی لفظ میں سے لایا ہوا ہے لہذا جو ہے نزول قرآن ترتیب قوانین حکم و حسات و بلاغتِ قرآن سب فعل و خدا اور ان سن سب جمع ہو جائیں تب بھی اس قرآن پاک کے مشل لانے سے عاجیز اور سو فیصل سے ہے اس ابھی چودہ سو سال گزر گیا قرآن پاک نازل ہو گئے لیکن ابھی تک جو ہے نہ کوئی مشرکین میں سے کوئی اس دور میں قرآن کے نزول کے دور میں لا سکا قرآن کے مشل پورے قرآن تو چھوڑو قرآن نے پھر کام کر کے دس سور کہا وہ بھی نہیں لا سکا ایک سورہ کہا وہ بھی نہیں لا سکا آخر میں ایک آیت کی چنج وہ بھی نہیں لا سکا تو یہ اللہ کے فعل اس طرح عظیم ہے اس کا کوئی مشن نہیں ہاں جی یعنی اس جیسا ایک اور قرآن غیر خدا کے لانا ناممکن اور محال ہے اس ساتھ تو یا وہ فعل ہے چونکہ فعل ہے خدا کا کوئی مشن نہیں ہے قرآن کا نزول ہاں جی قرآن کی فساد و آغات ترتیب سب جو ہے اس کے اندر موجود قوانین حکمتیں سب فیل خدا لیکن اس جیسا نہ صرف قرآن نہیں لا سکا اس جیسی دس سرح بھی نہیں لا سکا ایک شرح بھی نہیں لا سکا ایک عائد بھی, بھی نہیں لا سکا کہ قرآن پاک یہ سب چیلنج موجود ہیں اس طرح دوسرے ان کن تم فیرے بھی ممان نزل العبد نفا تم بھی صورت میں چلی اس حاد میں تو ایک صورت کا چیلنج ہے ہاں جی اے میرا بھی باقی دن سے آگرہ تم ہی شیک ہو ان کن تم فیرے بغیر تم ہی شیک ہو مزل نالاب جنا اس کتاب میں جو ہم نے ہمارے بندے پر نازر کیا اللہ پیارے نبی پر کہ یہ مجھ اللہ کی طرف سے ہونے میں تم ہی شیک ہو توفا تو تم بھی لے کے آ جاؤ بصورت مثلی اس جیسی قرآن کی جو ہے اس قرآن جیسی ایک سرح لے کے آ جاؤ ایک کہ نعت ان کا بار آباد سرح لے کے آ جاؤ پرانے چیلنج کیا نہیں لا سکا سرح بقرائے نمبر تینتیس ہے نہ اگر تمہیں اس قرآن کے کہ ہمارے بندی رسول اکرم پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے پر شرک ہے کہ پیارے نبی پر یہ جو قرآن نازل ہوا یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اگر اس پر اللہ کی طرف سے ہونے پہ تم شرک ہے تو تم ایک جیسی تو تم جو ہے ہاں جی اس جیسی اس جیسے ایک سورہ لے آؤ یعنی اس قرآن کی سورتوں جیسے ایک سورہ لے آؤ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو اس آیت میں پھیل خداوند فعل خدا یعنی نزول قرآن میں سے ایک سورت کے مصل آنے سے بھی عاجز ہونے کا ذکر کیا ذکر ہے تو نہیں لا سکا کفار قریش ہاں جی ایک سورہ کا بھی مثل نہیں لا سکا پورے قرآن تو چھوڑو بس معلوم ہوا کہ پھیل خدا کا کوئی مثل ہاں جی فیل خدا کوئی مشل نہیں ہے فیل خدا کا کوئی مشل نہیں لا سکتا پھیل خدا کا کوئی مشل ہاں جی نہیں لا سکتا اللہ کے فعل کا کوئی مشل نہیں لا سکتا قرآن جیسا کوئی اور قرآن نہیں لا سکا تو یہ ہے اذن کرامین لے سکم شیون میں ایک تو آپ کو اس ہاتھ کی دعا دعا کی ترجمہ کیا یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی مشل نہیں ہے ہاں جی یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی مثل نہیں ہے نہ ذات میں نہ افعال میں نہ صفات میں تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لحاظ سے بے مثل ذات ہے اس کا کوئی مشابہ مثل برابر نہیں ہے تو آج کی توضیح میں اسی تجمے کی پہلا توضیع تھا کہ فعل خدا کا اللہ کے کاموں کا کوئی مثل نہیں ہے اللہ جو جیسے قرآن اللہ نے نازل کیا قرآن کو ترتیب دیا ہاں جی قرآن کو جو ہے اس کے اندر جو فساد و بلاغت دوسرا رومزات بلاغی ہے ناوی ہے معنی ہے ان کے مثل تو اس سے ان تمام حکمتوں سے بری ہوئی قرآن نے چیلنج کیا آج فیل خدا ہے ایک ایک قرآن لیا قرآن لیہو دس سر اللہ نہیں لا سکا ایک سورہ اللہ وہ بھی نہیں لا سکا حتی ایک آیت الح اس کی مثل وہ بھی نہیں لا سکا تو اس سے معلوم ہوا کہ پھیل خدا کا کوئی مثل نہیں ہے اللہ کے کاموں جیسا بھی کوئی بندہ ایسا کام نہیں کر سکتا ہے جس کی اور سادہ مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی, بھی کام کرتے ہیں مال مٹیریل کے بغیر کرتے ہیں اللہ نے یہ پوری کائنات خالہ کیا کہ اس مال مٹیریل کے بغیر امریکن فیکن سے لیکن معلومات جو بھی چیز بنائیں گے ہاں جی مال مٹیریل اور وسائل و آلات کے ذریعے سے بنائیں گے لہذا موجودات فیل خدا کا مشل کیسے لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے ہیں. مسلم ہے ہیں. فعل خدا کا کوئی مشل نہیں ہے اور انشاءاللہ اللہ کل کے دس میں ہم بتائیں گے صفات علائے کا بھی مشل نہیں جس اللہ کے کاموں کا کوئی مشل نہیں لا سکتے ہیں یہ پوری کائنات اللہ کے مشل ہے اللہ کا فعل ہے ہاں کوئی شان جیسے کوئی شان لے کے آ جائیں سورج جیسے کوئی سورح لے کے آ اسے موجود ستاروں جیسے کوئی ستارے لے جائیں کوئی لا سکتا ہے نہیں لا سکتا ہے؟ تو واضح کے پھیل خدا کا کوئی مشن نہیں ہے کوئی مشن نہیں لا سکتے ہیں لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ہے کر کے اس کے سچی اور خلوص سے کے کرنا چاہیے اللہ میرے دعا کہ ہم سب کا لا کے خط سچا اور محرط بندہ بن کے رہنے کی توفیعت امین اللہ